رحمن الرحیم واسد اللہ الله صلاۃ اللّہ وسلم صحاب و منی تدابی وسلمت ہی علیہ و, علی و, علی و, و علی وبا اللہ پر ایمان میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے ان چیزوں کو بیان کرنا شروع کیا ہے سب سے پہلی بات انہوں نے اللہ پر ایمان لانے میں جو چیز داخل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی جو صفات بیان کی ہیں یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفات بیان کی ہیں ان پر ایمان لانا یہ اسماں اور صفات کا بہت اہم فائدہ ہے جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بیان کیا ہے اور جس سے اس عصمہ اور صفات کے تعلق سے جو ہمارا ایمان ہونا چاہیے اس پر گفتگو کرنے کے لیے سب سے پہلا اور اہم قائدہ جو مصنف نے بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ عرب العالمین نے قرآن نے جو بیان کیا ہے اپنے تعلق سے یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بیان کیا ہے اللہ ارب العالمین کی صفات کے تعلق سے ان تمام چیزوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے ایک بہت اہم قاعدہ ہے اس لیے میں چاہتا یہ ہوں کہ اسماء و صفات کے تعلق سے اور جو دیگر قاعدے ہیں ان کو بیان کیا جائے ان قاعدوں کا جاننا ضروری ہے علماء کے لیے طلباء کے لیے چونکہ ان قاعدوں کو ہمارے یہاں لوگ نہیں بیان کرتے ہیں اس لیے ہو سکتا ہے پہلی بار آپ لوگ سنیں یا اکثر لوگ تو انہیں عجیب سا لگے لیکن یہ سارے قائدے ضروری ہیں جاننا کیونکہ اللہ رب العالمین پر ایمان سے متعلق ہیں اور ان چیزوں کو جاننے سے اللہ پر ایمان کے بارے میں کیسا ہمارا ایمان ہونا چاہیے ان قاعدوں کے جاننے کے بعد ہمیں اس کا صحیح اندازہ ہوتا ہے تو پہلا قاعدہ تو ہی ہے جو مصنف نے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں جو بیان کر دیا اپنے بارے میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بیان کیا اس پر ایمان لانا چاہیے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام اور صفات ہیں توقیفی ہیں توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دار و مدار کتاب اللہ اور سنت رسول ہے اس کا دار و مدار وہی ہے قرآن اور حدیث کے اندر جو بیان کر دیا گیا اس پر ایمان لانا ضروری ہے انسان اپنی عقل سے اللہ کی صفات کو نہیں ثابت کر سکتا ہے. اگر انسان اپنی عقل ثابت کرتا تو انبیاء کو آنے میں ضرورت ہی نہیں تھی دنیا کے اندر اس لیے عقل سے انسان اللہ کی صفات کو نہیں بیان کرے گا قرآن میں جو بیان ہوئے ہیں حدیث کے اندر جو بیان کیے گئے ہیں وہی ہمارے لیے اساس اور بنیاد ہیں اور انہی سے یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے اسما اور صفات کے تعلق سے اس کے تعلق امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا صف الله اللہ, لا اللہ, اللہ, اللہ بما وصف بھئی نفس او وَسف بہ رسول لَََََا تجاو القرآن الحدیث کی اللہ کی صفت انہی چیزوں سے بیان کی جائے گی جن چیزوں کو اللہ نے بیان کیا یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں قرآن اور حدیث سے آگے نہیں بڑھا جائے گا یعنی انسان اپنی عقل سے اشت سے قیاس سے اللہ رب غلامین کی کوئی صفت یا اس کا کوئی نام ثابت نہیں کر سکتا ہے。کوئی نہیں بیان کر سکتا ہے تو پہلا قاعدہ تو یہی ہے کہ پران و حدیث کے اندر جو نام اور صفات بیان کیے گئے ہیں اسی پر ہم کو اکتفا کرنا ہے عقل سے اور اشتہاس سے کوئی نام اور کوئی صفت نہیں ثابت کی جائے گی اللہ رب نے قرآن قریب کے طرف فرمایا کہ جن چیزوں کو حرام کیا انہیں میں سے یہ بھی ہے کہ ون تقول اللہ ہمالا تعالم کہ تم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایسی بات کو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے تو ہمیں نہیں معلوم ہے لہذا ہم اللہ تعالیٰ کی صفات اپنی عقل اور قیاس سے ثابت نہیں کر سکتے یہ پہلا ہم قائدہ ہے دوسرا قاعدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام اور صفات ہیں غیر محصور ہیں یعنی ان کی کوئی خواہ متعین عدد نہیں ہے بے شمار ہیں اللہ کے نام اور اس کی صفات بے شمار ہیں ہمارے یہاں یہ بات مشہور ہو گئی کہ اللہ ہر بلامین کے ننانوے نام ہے حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے اللہ کے بے شمار نام ہیں اللہ حرب الامین کے بے شمار نام ہیں جیسے انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتا اس کی نعمتیں بے شمار ہیں ایسے اللہ ارب الامین کے نام اور صفات بھی بے شمار ہیں کوئی نہیں گن سکتا ہے اگر کوئی گن لے گیا تو گویا کہ اللہ حرب العالمین کے بارے میں اس نے جو مطلوب و بیان کر دیا جب کہ اللہ ابرامین کی نہ کوئی حمد و ثناء جتنا ہونا چاہیے کر سکتا ہے اور نہ ہی اللہ ابامین کے نام اور صفات کو کوئی بیان کر سکتا ہے بے شمار اللہ ابرامین کے نام اور صفات ہیں اور اس کی مشہور دلیل و حدیث ہے جو بڑی مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سمایہ ہے کہ اللہ انی ان ابد کو بن و ابدی کو بن و امتق نا شعیتی بے ادعیق حکمک عدل فیف قداو اص فی السمن تب ہی نبسک اور کیا فرمایا کہ میں تیرے ہر اس نام سے تج سے سوال کرتا ہوں بیکل لسمن الگ سمئی تب ہی نبسک کہ اس نام سے اپنا اپنا وہ نام تو نے بیان کیا کہ میرا نام ہے او انزلته فی کتابک یا تو نے اس نام کو اپنی کتاب قرآن میں نازل کیا او علم تہو من بن یا اپنی مخلوقات میں سے کسی کو اس نام کے بارے بتایا او تب ہی فی علم غیب یا اپنے پاس علم غیب میں اس نام کو تو نے محفوظ کر دیا اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کے بہت سارے ایسے نام ہیں جو ہمیں نہیں معلوم ہیں اللہ رب العالمین نے اپنے پاس علم الغیب میں محفوظ کر لیا ہے لہذا اللہ رب العالمین کے بے شمار نام ہیں اللہ کے نام و صفات کو انسان متعین نہیں کر سکتا بے شمار اللہ کے نام اور صفات ہیں جن لوگوں نے بیان کیا اللہ رب العالمین کے ننانوے نام ہے اس عدیث ہے کہ ان اللہ احتسام و تسینہ اسما مناسع دخل و کہ اللہ کے ننانوے نام جو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے ننانوے نام ہی ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر ملامین کے بے شمار ناموں میں سے ننانوے نام جو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا بے شمار نام اس کے لیکن ننانوے نام جو یاد کرے گا اور یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل کرنا ان ناموں کی جو تقاضے ہیں ان کے مطابق عمل کرنا یہ اس کا مطلب ہے صرف یاد کر لینا جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے آپ پورا قرآن یاد کر لیجئے پوری سیاستہ یاد کر لیجئے بخاری مسلم ابوداؤ ترمی نسیب ماجہ مسند احمد مسند دارمی جتنے بھی حدیث کی کتابیں ساری حدیث کتابیں یاد کر لیجئے پورا قرآن یاد کر لیجئے لیکن اگر آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو آپ جنت کے اندر نہیں جا سکتے تو ننانوے نام یاد کرنے سے کوئی جنت کے اندر تھوڑی چلا جائے گا جب تک کہ اس آدمی کا عقیدہ اور اس کا عمل ان ناموں کے مطابق نہیں ہوگا جو نام جو تقاضہ کرتے ہیں اس کے مطابق نہیں ہوگا قرآن کے حافظ ہیں حدیثوں کے بھی یاد کیے یاد رکھے ہوں گے جا کر کے قبروں پر سجدے کرتے ہیں شرک کرتے ہیں بدعات و خرافات کرتے ہیں قرآن کے حافظ ہیں کیا فائدہ اس کا کوئی فائدہ نہیں پورا قرآن یاد کر لیں اور پوری حدیثیں یاد کر لیں جب تک ایمان اور عقیدہ اور عمل کتاب اللہ اور سنت رسول صلب علیہ وسلم کے فہم کے مطابق نہیں ہوگا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو ان ناموں کو تقاضوں کے مطابق عمل کرے گا اللہ کا ایک نام الوہاب ہے داتا اللہ دینے والا ہے اللہ ہی سے ہر چیز مانگی جائے اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگا جائے اللہ کا نام النافع ہے نفع پہنچانے والا ہے کہ نہیں ہے اب یہی عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی نفع پہنچانے والا کوئی نہیں پہنچا سکتا تو اللہ کے جو نام ہیں ان نام کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق انسان کا ایمان ہونا چاہیے اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے ورنہ یاد کر لے پورا قرآن یاد کر لے پوری حدیثیں یاد کر لے لیکن ایمان اور عقیدہ اس کے مطابق نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے تو اللہ ہر غلامین کے نام بے شمار ہیں اور اس کی علماء نے مثال دے کے سمجھایا ہے کہ جیسے کوئی یہ کہے کہ جو ہے کہ میرے پاس جو پیسے ہیں ان کو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ مان لیجیے سوریال خرچ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس سو ہی ریال ہے مطلب یہ کہ اس کے پاس اس وقت اس کے جیب میں جو ہے اس میں سے سو ریال اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا یہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا اس کے پاس سو ہی ریال ہے جیسی سدیش کا مطلب ہے کی حدیث نبی نے فرمایا کہ جو اللہ کے 99 نام یاد کرے گا اللہ اسے جنب میں داخل کرے گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے صرف 99 نام ہیں جیسے کوئی کہے کہ میں سوریا اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پاس سہیلیال ہے اس کے پاس بہت سارے پیسے ہیں لیکن ان سارے پیسوں میں سے سوریا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا یہ اس کا مطلب ہے تو اسے یہاں پر حدیث کا بھی مانا اور مطلب یہی ہے جسے لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی کہ اللہ اور کے صرف نام ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے اللہ کے بے شمار نام ہیں تو دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ اب الامن کے بے شمار نام اور صفات ہیں تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ ابلامین کی جو صفات ہیں نام ہیں یہ غیب سے تعلق رکھتے ہیں ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے قیامت کے دن دیکھیں گے اہل ایمان جو سچے مومن ہوں گے وہ دیکھیں گے جو اہل بدعت ہے انہوں نے اللہ کی صفت کا انکار ہی کر دیا کہا کہ اللہ اب الامن کے دیدار نہیں ہوگا نوز بلا اللہ انہیں اپنے دیدار سے محروم کر دے جو اس عقیدے پر نہ ایمان رکھے اللہ اسے اپنے دیدار سے قیامت کے دن محروم کر دے اللہ رب العامن کا دیدار سب سے عظیم نعمت ہے اللہ رب العامن کی لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ پوچھے کوئی کمی کہیں گے کوئی کمی نہیں ہے لیکن اللہ اللہن پر احسان کرتی ہوئے اپنا دیدار کرے گا کرائے گا جو سب سے بڑی نعمت ہوگی اللہ ابلامن کا دیدار کرنا کیونکہ جنت مخلوق اللہ نے سے پیدا کیا اللہ سب کا خالق اور مالک ہے جنت کا بھی خالق اللہ حرب العالمین ہے اللہ سب کا رب ہے سب کا معبود حقیقی ہے اس لیے اللہ العالمین کا دیدار کرنا سب سے عظیم نے کی ہے یہ اور سب سے عظیم سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اللہ رب العالمین کے قیامت کے دن دیدار کرنا قرآن کریم اللہ اب فرمایا کہ وجوہ دن ناؤ درا یلا عربی بہت سارے چہرے اس دن کیا ہوں گے تر تازہ ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے تو اللہ کا دیدار کرنا بڑی نیکی ہوگی بہت بڑا بڑی یہ شرف کی بات ہوگی کہ قیامت کے دن بندہ اللہ رب الامین کا دیدار کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن تم لوگ ایسے اللہ کا دیدار کرے گا کرو گے جیسے چودہویں چاند کو تم دیکھتے ہو اور چودہویں چاند کے دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ایسی دیدار کرو گے تو اہل بیدات نے جہمیہ نے اور معتضلاء نے اور جو اہل بیدات انہوں نے انکار کر دیا کہ اللہ اور کا دیدار نہیں کر سکتے نہیں ہوگا دیدار دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا آخرت میں جو اہل ایمان اللہ تعالی کا دیدار کریں گے اللہ نے ہستے علیہ السلام کے بارے میں دنیا بتا دے کہ لن ترانی تو مجھے ہرگیز نہیں دے سکتے دنیا کے اندر اس لیے دنیا میں کسی نے اللہ تعالی کا دیدار نہیں کیا ہمارے نبی نبی اللہ کا دیدار نہیں کیا میں میں اللہ کا نور دیکھا اللہ کا دیدار کرنے کے لیے موت شرط ہے اللہ کا سر کہدیس تم اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے جب تک کہ موت نہ ہو جائے موت آنے کے بعد ہی انسان اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکتا ہے قیامت کے دن تو ہمارے بھی کہتی قیامت کے دن تم دیکھو گے پیر رب العالمین کو جیسے چودھویں چاند کو دیکھتے ہو اور تمہیں اس کو دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے ایسے ہی تمہیں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی اہل ایمان کے لیے یہ ورنہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے بہت سارے لوگ محروم رہیں گے جیسا کہ اللہ نے سورہ متففین کے اندر بیان فرمایا ہے کیا وہ آیت ہے کہ مہجوم اللہ نے استعمال کیا اس کے بارے میں وہ آیت ہے سور متفقین کی شروع کے اندر آیت ہے کلّہ انا کتاب الفجائے رفیظ جین کا ماس جین کتاب المرقوم ووم المقدبین اللہدین اللہ کل متین کیا دیکھیے ذہن سے بات نکل گئی سوائے اي جو ہے کل قرآن تو بہت سارے لوگ اس دن اپنے رب سے محروم کر دیے جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے بہت سارے لوگوں کو محروم کر دیا جائے گا لیکن بہت سارے لوگ اللہ ابامین کا دیدار کریں گے تو قیامت کے دن اللہ ابلامین کا دیدار ہوگا اور یہ بہت عظیم نعمت ہوگی اللہ برامن کی طرف سے اس کو مثال سے آپ یوں سمجھیں جیسے دنیا کے اندر اگر کوئی بادشاہ سے ملاقات کرتا ہے تو اپنے لیے بہت شرف سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ تو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے سب کا خالق اور مالک اور سب کا رب ہے لہذا اس کا دیدار کرنا بہت عظیم نعمت ہوگی تو بتائیے رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں غیب سے متعلق ہیں غیب سے متعلق ہم نے اللہ کا دیدار نہیں کیا ہے جب اللہ تعالیٰ کا ہم نے دیدار نہیں کیا ہے تو اللہ رب العالمین نے جو کچھ اپنے بارے بیان کیا ہے یا اس کے نبی نے بیان کر دیا ہے اس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے جو غیبی امور ہے انسان اس کا عقل سے ادراک نہیں کر سکتا اپنی عقل سے اس چیز کو جو غیب سے متعلق ثابت نہیں کر سکتا تو جب یہ غیب سے تعلق رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین کے جو صفات ہیں ان کو انسان عقل سے نہیں بیان کر سکتا دنیا اللہ العالمین نے بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن جنت کے اندر بہت ساری نعمتیں انسان کو ملیں گی بہت سارے پھل ملیں گے ان پھل کا نام بھی وہی ہوگا دنیا کے اندر اس کا ہے لیکن جو پھل دنیا کے آخرت کے اندر ملیں گے جنت میں ان پھلوں کا ذائقہ ان کے بارے میں انسان نہیں بیان کر سکتا ہے اللہ کے ماتے ہیں کسی انسان کے دل پر گزرا بھی نہیں ہوگا کہ ان فلوں ان پھلوں کے اندر جو ذائقہ ہوگا تو یہ جو پھل مخلوق ہیں اللہ نے پیدا کیا ان کو اور ان کے نام بھی دنیا کے اندر ہم جانتے ہیں یہ سیب ہے یہ سنترہ ہے فلافل فل ہے یہ فلا فلاں ہے آخرت کے اندر بھی وہ سارے پھل ملیں گے ہم, ہمیں لیکن دنیا سے مختلف ہوں گے ذائقے میں بھی اور حجم کے اعتبار سے بھی خوشبو کے اعتبار سے بھی اور بہت ساری چیزوں کے اعتبار سے تو جب ہم نے ان پھلوں کو جو دنی جنت کے اندر اللہ جنتیوں کو دیں گے جب ان کی صفت نہیں بیان کر سکتے ہیں اور انسان بیان نہیں کر سکتا جو نعمتیں میں لیں گی جب کہ وہ ساری مخلوق ہوں گی تو اللہ اب کے بارے میں انسان اپنی عقل سے کیسے بیان کر سکتا ہے بات سمے آ رہی ہے کہ آ رہی ہے تو اس لیے یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان کا تعلق کسے غیب سے ہے ہم نے اللہ اور کو نہیں دیکھا ہے اس لیے اللّہ برامین کی صفات کے بارے میں ہم کتاب اللہ اور سنت رسول پر انحصار کرتے ہیں انسان اپنی عقل سے کچھ نہیں بیان کر سکتا چوتھا فاعدہ یہ ہے کہ اللہ ابراہین کی جو نام و صفات ان کو ظاہر پر معمول کیا جائے گا اور ان نام و صفات کے معنی ہیں اس کا معنی اور مطلب ہے لیکن کیفیت ہمیں نہیں معلوم جیسے اللہ ابراہین کا کی صفت ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے چہرہ ہے الوج ہے حدیث قرآن کے اندر بیان کیا گیا حدیث کے اندر بھی بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ کے لیے وجہ ہے اور وجہ کا معنی ہم سمجھتے ہیں وضح کا, کا معنی کیا چہرہ لیکن اس کی صفت ہمیں نہیں معلوم ہے اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم ہے کس طریقے سے اللہ ابرامین کا چہرہ ہمیں نہیں معلوم ہے. لیکن اللّہ ابراہین کے لئے چہرہ ہے. اللہ نے بیان کیا کہ اللہ ابرامن رحمان اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے کہ اللہن کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو مستوی ہے ہمیں معلوم ہے کہ اللہ عرش پر جلوہ فروز ہے مستوی ہے معنی ہم جانتے لیکن کیفیت ہمیں نہیں معلوم اس لیے مامائی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ عرض پر کیسے مستوی ہے امام مالک نے بہت اہم قاعدہ بیان کیا کیا بیان کیا کہ اللہ رب العالمین کا جو اجتبا ہے وہ معلوم ہے ہے معنی ہم جانتے ہیں کہ استباء معنی ہوتے عرض پر جلوہ فروض ہونا لیکن کیفیت مجھول ہے اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدات ہے اور پھر آپ نے حکم دیا اس کو ان کی مجلس سے نکال دیا گیا جس نے سوال کیا تھا تو معنی ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفات ہے نام ہیں معنی ہم جانتے کہ اس کا معنی اور مطلب ہے لیکن کیفیت ہمیں نہیں معلوم ہے کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ کیفیت نہ قرآن کے اندر بیان کی گئی نہ ہی حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا یہ بھی ایک اہم قائدہ ہے کیونکہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف تمام چیزوں کو تفویض کر دیا ان کو مفوضہ کہتے ہیں کہتے اللہ تعالی کے وجہ لیکن ہمیں نہیں معلوم وجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ عرض پر مستوی لیکن ہمیں مستوی ہونا نہیں معلوم ہمیں نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کی آنکھیں لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ان کا کیا مطلب ہے تو وہ معنی کو بھی تفویض کرتے تھے معنی کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سونپ دیتے ہیں ہم یہ کہتے تھے کہ معنی ہمیں معلوم ہے کیونکہ اگر ہم نے اس کا معنی نہیں سمجھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے صفت ہی نہیں آنا جیسے قرآن کریم اللہ نے کوئی عائد بیان کی ہم کہ ہم اس کا نہیں معلوم ہمیں اس کا معنی نہیں معلوم تو گویا کہ ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہم نے گویا کہ قرآن کو سمجھا ہی نہیں تو اس طریقے سے اللہ الامین کے جو نام اور صفات ہیں اس کا معنی ہم جانتے ہی کہ اس کا معنی یہ ہے اور اس کو ظاہر پر ہم کریں گے جب عربی زبان میں آپ کہتے ہیں الوجھ تو کیا معنی ہوتا ہے آپ کسی عربی سے پوچھئے الوجھ کی کیا مانو کہے گا چہرے کو الوج کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں لیکن کیسے ہمیں نہیں آپ کسی سے پوچھئے عربی زبان میں کہ ید کے معنی کیا کہ ہاتھ لیکن کیفیت ہمیں نہیں معلوم ہے تو معنی ہمیں معلوم لیکن کیفیت ہمیں نہیں معلوم کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں لیکن عربی زبان میں ید ہاتھ کو کہتے ہیں الوجھ چہرے کو کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں آئین آئین آنکھ کو کہا جاتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں <optimization>. so <hơn> لیکن کیسی ہیں کیفیت ہمیں نہیں معلوم ہے نہیں سکم اللہ جیسی کوئی ذات نہیں وہ بس سمیع اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا اللہ تعالیٰ جیسی کوئی ذات نہیں ہے جب بندوں کی صفات بھی اختلاف ہے ہماری بھی آنکھ ہے چونٹی کے بھی آنکھ ہے فرق ہے تو اللہ البامن تو سب کا خالق اور مالک ہے لہذا ہم یہ نہیں کہتے نقضب اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھ مخلوق جیسی ہے اللہ کے ہاتھ مخلوق جیسے ہیں نقزب اللہ یہ کہنا حرام ہی ہے یہ آگے مصنف اس کو بیان کریں گے اس لیے وہاں تفصیل سے مسئلے کو ہم جانیں گے ابھی ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ البامن کی جو نام و صفات ہیں اس کے معنی کو ہم جانتے ہیں اس کا معنی ہمیں معلوم ہے لیکن کیفیت ہمیں نہیں معلوم ہم معنی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے ہم معنی کی تفویض اللہ کی طرف نہیں کرتے ہم کیفیت اللہ تعالیٰ کی طرف سونپتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا کیفیت لیکن معنی ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات اس کا معنی یہ ہے بات سمی ہے سم آ رہی ہے آ رہی سمجھ میں نا تو یہ بھی ایک قاعدہ ہے اللہ کے جو اسماء اور صفات اس کے تعلق سے پانچواں قاعدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جو ہے ایسا ایب جس کے اندر کمی ہو نقص ہو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے یہ کوئی ضرور نہیں ہے کہ ہمارے لیے جو, جو صفت کمال لگتی ہو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کمال ہو یہ ہمارے لیے جو عائب ہے وہ اللہ تعالی کے لیے بھی عائب ہو یہ ضروری نہیں ہے بات سن مثال کے طور پر جیسے ہمارے لیے نہ سونا عائب ہے یہ انسان کو اگر نیند نہیں آتی اس ہے کہ بیمار ہے وہ اس کے اندر کچھ کمی ہے لیکن اللہ رب العالمین کے لیے سونا یا اس کا اونگ آنا یہ نقش ہے اور کمی ہے گویا کہ نہ اُس بلا اللہ تعالیٰ اس چیز کا محتاج ہو گیا جبکہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں اس لیے اللہ براہن ہر نقش سے پاک ہے یہ بندے کے لیے کمال ہے نیند آنا اللہ کے لئے کمال نہیں ہے یہ نیند آنا اللہ کے لیے نقش ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کا محتاج ہو گیا اور آپ اس کو مثال سے سمجھیں مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے اللہ کے لیے اونچی مثالیں ہوتی ہیں جیسے اگر پائلٹ ہے جہاز کا اگر وہ سو جائے گا تو کیا ہوگا اس کا انجان اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا کئیم و سماواد ولاد ہے پوری دنیا کا نظام چلانے والا ہے اس اللہ اور برامین کو نہ اون گاتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے آیت القرسی کے اندر پڑھتے ہیں اللّہ تعالیٰ خود حسین تم اللہ نہ ہو نہ اللہ تعالیٰ کو اون گاتی ہے نہ اسے نیند آتی اللہ تعالیٰ کی نقش سے اللہ تعالیٰ پاک ہے تو اون کا نہ آنا نیند کا نہ آنا یہ اللہ کے لیے کمال ہے ہمارے لیے نقش اور ایب ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے لیے جو کمال اللہ کے لیے بھی کمال ہو ہمارے لیے جو نقش ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی نہیں تو اللہ رب العالمینی کے لیے کسی بھی طرح کا کوئی نقص نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہر کمی سے پاک ہے اللہ تعالیٰ کے لیے نہ اولاد ہے نہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیوی ہے ہمارے لیے اولاد ہونا کمال ہے اگر اولاد نہیں ہے تو انسان اس کے لیے محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے دوا اور علاج کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے بیوی نہیں ہے نہ از من بنظالک اللہ نے اس کی نفی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے متخذ اللہ اور صاحب اللہ وولدا نہ اللہ نے بیوی بنائی نہ اللہ نے اولاد اپنے لیے بنائی اللہ اس سے پاک ہے لیکن اگر کسی کے لیے بیوی نہیں ہمارے تو اس کے لیے ایب ہے یہ گویا کہ اس کے اندر کمی ہے مردانگی کی کمی ہے اس لیے وہ شادی نہیں کرتا ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے ایب ہو اولاد نہیں ہوتی ہے تو کمی ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے اللہ آزماتا بھی ہے تو یہ جو ہے یہ نقش ہے بندوں کے لیے لیکن اللہ حربلام کے لیے کمال یہ ہے کیونکہ اللہ ابرامین کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہر نفس سے پاک ہے ایسے ہی چھٹا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ابرامن جو صفات ان کی دو قسمیں ہیں کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالی سے ہمیشہ جڑی رہتی ہیں کبھی ختم نہیں ہوتی اس کو ذاتی صفات کہا جاتا ہے جیسے اللہ تعالی کے لیے حیا اللہ کے ناموں میں سے اللہ تعالی کے لیے حیات ہے اللہ تعالی کے نام میں سے الرحمان ہے رحیم ہے تو رحمت کی صفت اور اس طریقے سے علیم علم اللہ تعالی علم کی صفت یہ اللہ تعالی کی ذات سے ہمیشہ متصف ہے اللہ تعالی کی ذاتی یہ صفات جڑی ہوئی ہیں ان کو ذاتی صفات کہا جاتا ہے اور ایک صفات ایسی ہیں جنہیں صفات فعلی کہا جاتا ہے فعلی صفات یعنی جب اللہ تعالی کی مشیت ہوتی تب اللہ تعالی وہ کرتا ہے جیسے کلام کرنا اللہ تعالی گفتگو کرتا ہے یہ کلام کرنا گفتگو کرنا اللہ نے حضطم صلام سے کلام کیا حضطم صلّام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے ہمارے نبی نے اللہ رب المن سے کلام کیا ہمارے نبی نے اللہ رب العمن سے کلام کیا تو کلام گفتگو کرنا ایک صفت ہے اللہ تعالی کی مشیت سے متعلق ہے اللہ تعالی جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے اللہ جب چاہتا ہے جب کلام کرتا ہے تو یہ اللہ تعالی کی صفت ہے لیکن فعلی صفت ہے لیکن اللہ تعالی اس سے متصف ہے اللہ تعالیٰ کے اندر یہ صفت ہے ہمیشہ سے لیکن جب چاہتا ہے جب کرتا اللہ براہن ٹھیک ہے تو اس کو فعلی صفات کہا جاتا ہے تعالی تعالیٰ آسمان دنیا پر مضور کرتا ہے اللہ کی جب مشیت ہوتی تب اللہ تعالیٰ مضور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئے گا مجی کی صفت اللہ البرامین کی یہ ساری صفات آگے مسلم بیان کریں گے تو جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی تب اللہ تعالی یہ کرتا ہے تو اس کو فعلی صفات کہا جاتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو فعلی صفات اللہ کے فعل سے متعلق ہے اور کچھ صفات اللہ کی ذات سے متعلق ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑی ہوئی ہیں کبھی بھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے الگ نہیں ہوتی اللہ کا دیدار کرنا جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے جگہ دیکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہے اللہ ہمیشہ دیکھتا رہتا اللہ تعالیٰ سنتا ہے یہ سننے کی صفت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ہمیشہ اللہ تعالی سنتا رہتا ہے لیکن کلام کرنا اللہ تعالیٰ کی جب مشیت ہوتی تب اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے تو یہ دو صفت ہے ایک صفات ذاتی اور ایک صفات فعلی اصل میں آپ لوگ اس سے پہلے توحید بہت ساری کتابیں پڑھ چکے ہیں اور چونکہ یہ بہت اہم کتاب ہے عقیدے سے متعلق اسما صفات سے متعلق اس لیے یہ جو عائدیں اگرچہ آپ لوگوں کو تعجب ہوتا یا نیا لگتا ہوگا لیکن ابھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے چونکہ ہمارے یہاں لوگ اس پر عقیدے پر زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں آپ یہ سعودی عرب کے جو طلبہ ہیں یا اس طریقے سے یہاں کے لوگ ان سے پوچھیں گے فوراً بتا دیں گے آپ کو کیونکہ یہاں کی علماء نے باقاعدہ عقیدے کے بارے میں بتایا لوگوں کی رہنمائی کی ہمارے ہاں لوگ رہنمائی نہیں کرتے عقیدے کے بارے میں توحید کے تعلق سے بڑے بڑے مسائل لوگوں کو نہیں معلوم علماء کو نہیں معلوم ہے تو عام لوگوں کیسے معلوم رہے گا اس لیے چیزیں آپ لوگوں کو نئی لگتی ہوں گی لیکن یہ بہت باریکی والی بات نہیں ہے یہ یہ باریکی سے لگتی ہوگی کیونکہ آپ لوگوں کا اس کا علم نہیں ہے ہمارے ہاں لوگ بتاتے نہیں ہیں لوگوں کو سمجھاتے نہیں ہیں اور ان کتابوں پر درس نہیں ہوتا اس لیے نئی نئی باتیں لگتی ہیں آپ یہاں علماء جو عوام سے پوچھئے گا جو درس میں حاضر ہوتے ہیں یا اس طریقے سے سے پوچھئے آپ کو دھلے سے بتا دیں گے ان تمام چیزوں کے بارے میں کیونکہ باقاعدہ یہاں کو علماء رہنمائی کرتے رہتے ہیں بتاتے رہتے ہیں ان کو کیونکہ اللہ پر ایمان لانے میں جو چیزیں داخلوں میں یہ بھی داخل ہے ایمان ہمارا مکمل نہیں ہوگا جب تک ان تمام چیزوں پر ہمارا ایمان نہیں ہوگا ہمارا ایمان کیا اس لیے کمی ہوتی ہے خلل ہوتا ہے اس لیے کیونکہ ہم اللہ ابراہین قسم و صفات کے بارے میں نہیں جانتے جتنا زیادہ اللہ قسم اور صفات کا علم ہوگا اور اس سے متعلق جو قاعدے ان کا علم ہوگا اتنا زیادہ انسان کا ایمان مضبوط ہوگا اتنا زیادہ انسان کا اللہ پر توکل اور بھروسہ ہوگا یہ سب نہ جاننے کی وجہ سے ہمارے ایمان کے اندر کمی ہوتی ہے تبکل اور بھروسے کے اندر اور اعتماد کے اندر کمی ہوتی ہے یہ سارے جو قاعدے ہیں اور اسما و کے متعلق جو مباحث ان،, ان کے نہ جاننے کی جیسے تو ایک قاعدہ یہ بھی بہت اہم فائدہ ہے اللہ البرامین کے اسماع و صفات کے تعلق سے کہ اللہ کی صفات کی دو قسمیں ایک صفات ذاتی اور ایک صفات فعلی صفات ذاتی ان صفات کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑی ہی ہوئی ہیں اور صفات فعلی جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی تب اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے ان کو فعلی صفات کہا جاتا ہے تو یہ بھی ایک اہم قاعدہ ہے ایسی ساتویں صفت یہ ہے کہ اللہ ابراہین کے جو یہ قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان نام کے اوساب بھی ہیں ہر نام سے صفت ثابت ہوتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک نام العلیم ہے تو اللہ ربراہین کی صفت کیا ہو گئی علم کی کہ اللہ ابراہین کیا ہے علم والا ہے ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے ازل سے لے کر کے ہمیشہ سے لے کر کے کی تک ابد تک ہمیشہ ہر چیز کا اللہ ابامن کو علم ہے جسے تقدیر کے مسئلے میں نے بیان کیا تھا نا کہ تقدیر پر ایمان لانے کے تعلق سے چار چیزوں کا جاننا ضروری ہے انہیں میں سے کیا ہے علم بھی ہے کہ اللہ ابامین کو ہر چیز کا علم ہے ازل سے لے کر کے ہمیشہ سے لے کر کے اور انتہا تک پونی, اس کی کوئی انتہا نہیں اللہ ابامین کے علم کی یہ جاننا کیا ہے یہ بھی تقدیر پر ایمان میں ایک اہم مسئلہ تھا جو ہم نے بیان کیا تھا تو اللہ ابراہن کیا نام ہے العلیم تو اس کی ایک صفت ہوگی علم کی اللہ ابراہن کے کی نام کیا ہے الرحمن تو اس کی صفت ہوگی رحمت کی تو اللہ برامن کی حق کا ہر نام صفت پر دراد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں اس کے برعکس جو مخلوقات ہیں ان کے صرف نام ہیں اس میں صفت نہیں بھی ہو سکتی ہے ہو سکتا صفت بھی ہو سکتا ہے صفت نہ ہو جیسے آپ کسی ظاہر انسان کا نام عالم رکھ دیں تو کیا وہ عالم ہو جائے گا عالم اس کا نام ہے لیکن علم کی صفت اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے آپ کسی بد انسان کا نام اجمن رکھ دیں خوبصورت حالانکہ بدصورت ہے وہ کالا کلوٹا بدصورت ہے وہ اور اس کے چہرے کے اندر وہ اس کا نام آپ نے اجمن رکھ دیا تو کیا وہ خوبصورتی اس کے اندر آ جائے گی نہیں آئے گی آپ کسی کا نام مہتاب رکھ دیں مہتاب کہتے چاند کو حالانکہ بصورت انسان ہو آپ اس کا نام مہتاب رکھ دیں تو کیا اس کے اندر خوبصورتی آ آئے گی نہیں آئے گی تو بندوں کے جو نام ہیں ان میں صفت نہیں ہوتی ہے وہ صفت پر دلالت نہیں کرتے ہیں لیکن اللہ براہین کے جو نام ہیں تمام نام صفات پر دلالت کرتے ہیں تمام نام جتنے بھی اللہ ابراہین کے نام الاب دینے والا تو اللہ ابراہین ہی کے ہاتھ پوری دنیا کے خزانے ہیں کہ نہیں ہے آپ کسی کا نام غنی رکھ دیں کسی کا نام اور رکھ دیں لیکن وہ فقیر ہو آپ فقیر کا نام غنی رکھ دیں حالانکہ وہ فقیر اس کے پاس کچھ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے فقیر انسان ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہو ایسا ہوتا ہے تو اللہ کے جو نام ہیں وہ تمام نام اللہ برامین کے صفات پر درعت کرتے ہیں کوئی ظالم انسان ہو اس کا نام عادل آپ رکھ دیں حالانکہ وہ ظالم ہے ظلم کرنے والا ہے تو عادل اس کا نام تو ہے لیکن ظلم کرتا ہے عدل اس کے اندر نہیں پایا گیا اللہ تعالیٰ کے یہاں عدل ہے اللہ عدل اللہ تعالیٰ کا نام ہے لہذا اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا تو یہ بھی بہت اہم قاعدہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ تمام نام کے اندر صفت بھی ہے اوساف ہیں وہ, وہ تمام صفتیں اللہ کے اندر پائی جاتی ہیں مخلوق کے برعکس جو بندے ہیں مخلوقات ہیں ہو سکتا ہے وہ نام اس کا رکھ دیا جائے لیکن وہ وصف اس کے اندر نہ پایا جائے وہ وصف اس کے اندر نہ پائے جائے تو یہ بھی ایک اہم قائدہ ہے اللّہ ابرامین کے نام اور صفات کے تعلق سے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے تمام نام اور صفات جو ہیں وہ کمال پر دلالت کرتے ہیں کمال ہے اس میں اللہ برامن کے لیے جیسے اللّہ ابرامین کا جو علم ہے اللہ نے کیا فرمایا کہ علمہ عند ربی فی کتاب ربی الربی العمص کی اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے قیامت کے تعلق سے اور دیگر چیزوں کے تعلق سے ایسی کتاب کے اندر ہے جو نہ اللہ نے بھولا ہے اور نہ ہی خطا ہو سکتی ہے نہ ہی خطا ہو سکتی ہے اس طریقے سے دنیا کے اندر جتنے بھی چوپائے ہیں اللہ نے کیا فرمایا امام الداب بطن فرد اللہ رضق کہا وہ یہ المستقر رہا و مستعدہ کل عنفی کتاب مبین اللّہ ابراہین ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے یعنی زمین پر جو بھی چوپائے ہیں اللہ تعالی ہی پر ان کا رزق ہے اللہ البراہین کے رہنے سہنے کی جگہ جانتا ہے ان کے انجام کو جانتا ہے یہ سب کے سب کتاب مبین کے اندر لکھی ہوئی ہیں یعنی اللہ ابراہین ہر انسان کے بارے میں اس کا رز اس کا انجام کیا ہوگا جنت کے اندر جائے گا جہنم کے اندر جائے گا تمام چیزوں کا علم اللہ ابراہین کا تو اللہ تعالیٰ کا علم اللہ محدود ہے ہمارے پاس بھی علم ہوتا ہے لیکن ہمارا علم محدود ہے ہمارے علم کے اندر کمال نہیں ہے ہم کچھ چیزوں کو جان سکتے ہیں دوسری چیزوں کو نہیں جان سکتے لیکن اللہ ابراہین مخلوق کی ہر چیز کے بارے میں اللہ ببراہین کو علم ہے اس کو روزی کہاں سے ملے گی کتنی ملے گی کتنا جیے گا وہ کب مرے گا مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کے ساتھ جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا کیا ہوگا پوری تمام چیزوں کا علم اللہ ابراہین کو ہے تو اللہ حرامین کی جو صفات ہیں وہ سب کے سب کمال پر دلالت کرتے ہیں یہ بھی قاعدہ اللہ کے نام اور صفات کے تعلق سے ایسے ایک اہم قاعدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی جو ناموں کے اشتراک اور اتحاد سے دو ذاتوں کا ایک ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے یہ بھی ایک اہم قاعدہ یہ قاعدہ کس لیے بیان کیا میں نے اس لیے بیان کیا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اللہ کے نام و صفات کا انکار کر دیا کیوں انکار کیا کہیں گے اللہ العالمین کے لیے اگر نام رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہو جیسے مخلوق کے نام ہوتا ہے ویسے ہو گیا اللہ کے لیے اگر صفات کا ہم عقیدہ رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ ہم نے اللہ تعالی کو مخلوق کے لا کر کے ہم نے اس کو جوڑ دیا اور مخلوق سے ہم نے اس کی مثال اور تصویر دے دی اس لیے انہوں نے اللہ کے ناموں صفات کا انکار کر دیا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں صفات کے مشترک ہونے سے دو ذاتوں کا ایک ہونا مشترک یہ ثابت نہیں ہوتا ہے جیسے مان لیجیے ہم بھی سنتے ہیں اور ہاتھی بھی سنتا ہے تو کیا دونوں ذات ایک ہو گئی انسان اور ہاتھی دونوں ذات ایک ہے کہ الگ الگ ذات ہے حالانکہ سننے کی صفت ہمارے اندر بھی ہاتھی کے اندر بھی ہے کیا دونوں ایک ذات ہے کہ الگ الگ ذات ہے الگ الگ ذات ہے نا دونوں یا دونوں ایک ہو گئی دونوں الگ الگ ذات ہے اگرچہ صفت دونوں کے اندر پائی جاتی ہے ہم بھی سنتے ہاتھی بھی سنتا ہے ہم بھی سنتے ہیں گدھا بھی سنتا ہے چڑیا بھی سنتی ہے سننے کی صفت ہمارے اندر بھی ہے اور اس مخلوق کے اندر بھی ہے تو کیا یہ صفت پائے جانے کی وجہ سے دونوں ایک ذات ہو گئی وہ الگ ذات ہے وہ الگ مخلوق ہے وہ چوپائے ہیں اور ہم انسان ہیں اگرچہ یہ صفت دونوں کے اندر مشترک ہے اگرچہ یہ صفت دونوں کے اندر پائی جاتی ہے تو صفت پائے جانے سے دو ذاتوں کا ایک ذات ہونا ثابت نہیں ہوتا کہ ہم اگر کہتے ہیں کہ ایک بندہ سنتا تو اللہ بھی سنتا ہے لہذا نعوذ باللہ بندہ اور اللہ دونوں ایک ہو گئے نعوذ باللہ من مزالف ایسا نہیں ہو سکتا اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں ہے ایسی اللہ ابام کی جو صفات ان میں بھی اللہ جیسا کوئی نہیں ہے معشماری کی نہیں سماری ہے تو ایک اہم قاعدہ اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کیونکہ اسی بنا پر لوگوں نے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا اور جب صفت مانیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ نہ باللہ اللہ بندو جیسا ہوگا نہ عزب اللہ مم ہم کہتے ہیں کہ قطعا نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے صفت ماننے سے اللہ کی ذات الگ ہے لئی سک مسل شے اللہ جیسی کوئی ذات نہیں وہ بس سمی البصیر اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے اللہ نے انکار کر دیا اللہ جیسی کوئی ذات نہیں. نفی کی اور یہاں ثابت کیا کہ اللہ سننے والا دیکھنے والا اور یہی صفت اللہ نے بندوں کے بارے میں بیان کیا انسانوں کے بارے میں کہ انسان بھی سننے والا دیکھنے والا ہے سورہ دہر کی پہلی آیت ہے حل اطاع انسان حیندر کن سیم مذکورہ ان خلقنا ہو ان خلق نسان امن خطن فضا اللہ ہو سمی بصیرہ ہم نے اسے سننے والا دیکھنے والا بنا کو ایک انسان کو سنتا بھی دیکھتا بھی لیکن کیا ہمارا سننا دیکھنا نہ عزب اللہ اللہ کے برابر ہے ہم تو صرف اس دیوار تک دیکھ سکتے ہیں دیوار کی پیچھے کیا نہیں دیکھ سکتے ہماری آواز آپ تک نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ یہ مائیک ہم نا استعمال کریں اللہ ابراہین تو چونٹی کے چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے اور چونٹی کے چلنے کو بھی دیکھتا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے کالی رات میں اندھیری رات میں کالی پہاڑی پر کالی چونٹی چلے یا ہمارے سامنے سے چونٹی گزر جائے ہم اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے سن بھی نہیں سکتے حالانکہ ہمارے اندر بھی سننے کی صفت دیکھنے کی بھی صفت ہے لیکن ہماری صفت اللہ کی صفت جیسی نہیں ہے جیسے اللہ تعالیٰ جیسی کوئی ذات نہیں ہے ایسے اللہ ابراہین صفات میں بھی یکتا ہے اپنی تمام صفات میں کوئی اللہ اربراہین جیسی کوئی صفت کسی کے پاس نہیں تو یہ بھی ایک اہم قاعدہ ہے کیونکہ اسی بنا پر لوگوں نے اللہ کی صفات کے انکار کر دیا کہا کہ اگر ہم اللہ اللہ کی صفات مانیں گے تو گویا کہ ہم نے اللہ کو بندوں کے مشابہ کر دیا بندوں جیسے کر دیا ہم کہتے ہیں نہیں تمہارا کہنا غلط ہے یہ یہ تمہارے عقل کی کمی ہے یہ تمہارے سوچ کی کمی ہے کیونکہ تم نے گویا کہ اللہ اربراہین کے بارے میں یہ سوچ لیا نوزب اللہ ہم کہتے ہیں یہ سوچنا بھی غلط ہے اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے لہذا اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں بھائی جب اللہ نے بیان کیا اپنے بارے میں سننے والا دیکھنے والا تو ہم کیسے اس کو انکار کر سکتے ہیں اللہ نے خود بیان کیا اس کے نبی نے بیان کیا سب سے زیادہ اللہ اپنے بارے میں جاننے والا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاننے والے تھے ابیاہ کرام جاننے والے تھے کیونکہ اللہ الب الامین نے وہی کے ذریعے سے اپنے ابیا کو بتایا اپنے بارے میں کہ اللہ کی کیا سفات ہیں اس کے کیا نام ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی سمیع اور بصیر ہے اللہ کہتا ہماری دو آنکھیں اللہ کہتا ہمارے تو ہاتھ ہیں اللہ کہتا کہ جو ہمارے کیا نام ہے ہمارے جو ہے ہاتھ ہیں اللہ کہتا ہمارا چہرہ ہے اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں اللہ رب العامن کے جو ہے کوئی چہرہ نہیں اللہ رب العامن کی آنکھیں نہیں ہم یہ کہہ دینا عذ اللہ تو گویا کہ ہم نے اللہ کو جھٹلا دیا ہم نے گویا کہ اللہ کی بات کا انکار کر دیا ہے کہ نہیں تو اس لیے بہت خطرناک بات ہوتی ہے یہ اس لیے اللہ تعالی کے نام اور صفات ہیں باقاعدہ عقیدے کا توحید کا ایک باب ہے توحید عصمہ اور صفات پہلے عصمہ اور صفات کو ربویت کے اندر بیان کیا جاتا تھا پرانے علما بیان کرتے تھے لیکن بعد میں جب لوگوں نے اللہ کے نام و صفات کی انکار کرنا شروع کر دیا تو ایک الگ سے توحید بنا دی گئی ہے یہ بھی ایک توحید اس پر ایمان لانا ضروری ہے جیسے اللہ کے رب ہونے پر اور اس کے معبود ہونے پر ایمان لانا ضروری ہے ایسے اللہ تعالیٰ کے عصما اور صفات پر ایمان لانا ضروری ہے یہ بھی توحیدیت کے اندر شامل ہے اور رب یہ سے ہے اسی کے اندر یہ بھی شامل لیکن الگ سے اس کو بیان کیا جاتا ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر اور اس باب میں لوگوں کے گمراہ ہونے کی وجہ سے لوگ گمراہی کا شکار ہو گئے اور میں نے اس سے پہلے بیان کیا تھا کہ تین طرح کے لوگ امت کے اندر فرقے پیدا ہوئے ایک فرقہ ایسا پیدا ہوا جس نے اللہ کے نام اور شفا سب کا انکار کر دیا ان کو جامعہ کہا جاتا ہے ایک فرقہ یہ پیدا ہوا جس نے اللہ کے نام کو تو مانا صفات کا انکار کر دیا ان کو معتضلہ کہا جاتا ہے عقل پرست لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں جو ہر چیز کو اپنی عقل کے مطابق اپنی عقل کی میزان پر رکھتے ہیں عقل میں اگر آئے گا مانیں گے نہیں آئے گا تو نہیں مانیں گے ان کو عقل پرست کہا جاتا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا انکار کر دیا تیسرا وہ فرقہ پیدا ہوا جو اللہ رب العامین کی کچھ صفات کو ثابت کیا کچھ صفات کا انکار کر دیا ان کو عشاء اور ماتورودی کہا جاتا ہے کہتے ہیں ان کو اشاعرہ اور ماترودی عشاعرہ نے سات صفات کو ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ کی سات صفت ہے بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور ماتردیا نے آٹھ صفت ثابت کی ماترودیا بعد میں عشاعرہ پہلے ٹھیک ہے اور کیسے ثابت کیا انہوں نے قرآن اور حدیث سے اپنی عقل سے کہا کہ ہماری عقل کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سب کا رب خالق کو اس کے لیے سات صفات یہ ہونی چاہیے جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی مدیر ہونے کے لیے صفات ہونی چاہیے نوز بلّہ ایسے انہوں نے کیا کیا کہ کی؟ رب ہونے کے لیے صفات چاہیے ہماری عقل کہتی ہے تو ان کی عقل نے کہا تب مانا یہ کہ کہتا تب مانتے ہیں حدیث کہتی ہی تب مانتے نہیں ان کی عقل نے کہا تب مانتے ہو لوگ ٹھیک ہے گویا کہ انہوں نے قرآن و حدیث کی بنا پر نہیں مانا کس بنا پر مانا اپنی عقل کی بنا پر عقل کہتی ہے کہ صفات اللہ کے لیے ہونی چاہیے تب ہم مانیں گے تب انہوں نے مانا اس لیے نہیں مانا کہ قرآن کہتا حدیث کہتی نہیں اس لیے قرآن و حدیث کے اندر جو صفات اس کا انکار کر دیا صرف سات کو مانا کیونکہ ان کی عقل کہتی ہے یہ ساتھ صفات ضروری ہے رب ہونے کے لیے ورنہ رب نہیں ہو سکتا تو اپنی عقل کی بنا پر مانا قرآن و حدیث کی بنا پر نہیں مانا ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اللہ نے جو بھی صفات بیان کی جو بھی نام بیان کیے ہم سب کو مانتے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں ایک صفت کا انکار کرنا دوسری صفات کا انکار کرنا ہوتا ہے ہماری عقل میں آئے نہ آئے قرآن و حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہم اس کو مانتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق غیب سے ہے ہم نے اللہ کا دیدار نہیں کہ اللہ کو نہیں دیکھا ہے ٹھیک ہے تو ہم تمام صفات اور تمام ناموں کو مانتے جو بھی اللہ رب العالمین نے یا اس کے نبی نے بیان کر دیا ہم کون ہوتے ہیں انکار کرنے والے بھائی جب اللہ نے بیان کر دیا نبی نے بیان کر دیا تو یہ فرخوسا صفات مانتے ہیں صرف اس وجہ سے کی ان کی کہتی. سو جیسے نہیں قرآن کے اندر ہے, حدیث کے اندر ہے ٹھیک ہے یہی فرق ہوتا ہے جو اہل سمنت ہوتے ہیں اہل بدات ہوتے ہم اس لیے مانتے ہیں کیونکہ قرآن و حدیث کے اندر آیا جو اہل بداعت ہوتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کے کی اماموں نے کہا ہے کہ نہیں ہے امام جب کہے گا تب کریں گے حدیث میں ہو نہ ہی ہو, ہو اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن جو صلب صحمین کے عقیدے اور منحج پر ہیں وہ کہتے ہیں قرآن و حدیث کے اندر اس لیے ہم اس کو مانتے ہیں چاہے امام نے کہا ہو یا نہ کہا ہو کیونکہ ہر امام کو ہر حدیث کریم نہیں تھا ہر بات کریم نہیں تھا اس کے پاس اس لیے ہر امام نے کہا کہ جب صحیح حدیث تم کو مل جائے وہی میرا مذہب ہے وہ لوگ کب مانیں گے اس پر عمل کریں گے ان کے بھی حدیث پر عمل ہوتا لیکن اگر اس حدیث کے موافق ان کے امام کی بات ہوگی جب کریں گے ہمیں کتنے بھی حدیث پر عمل کرنے کے لیے امام کی موافقت شرط نہیں ہے حدیث میں بات آ کہ الحمد اس پر ہمارا ایمان اس پر امر کریں گے اگر امام نے کیا الحمدللہ اگر نہیں کیا تو بھی الحمدللہ کیونکہ ان کے پاس ادر ہے ان کو حدیث نہیں پہنچی تھی لیکن ہمارے پاس ازر نہیں ہے ٹھیک ہے ہم لوگ رفع دین کرتے ہیں نماز میں نا اہل حدیث شافئی بھی رفع دین کرتے ہیں شافئی کیوں رفع دین کرتے معلوم ہے اس لیے نہیں کہ حدیث کے اندر آئے اس لیے کہ ان کے امام نے کہا ہے اس لیے وہ کرتے ہیں اس لیے بہت ساری باتیں جو ان کے امام نے نہیں کہا اور حدیث میں اس کو نہیں مانتے وہ لوگ اس لیے کہ ان کے امام نے نہیں کہا یہاں کہا ان کے امام نے اس لیے مانا اس کو یہی فرق ہے لدیش میں اور دیگر جو لوگ ہیں اگر وہ کسی حدیث پر ہم کرتے ہیں, کسی سنت پر اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کے امام نے کہا ہے کیا اس لیے نہیں کہ حدیث کے اندر آیا ہوا ہے کیونکہ حدیث کے اندر اور بہت ساری باتیں کیوں نہیں کرتے بھائی بھائی ان کے امام نے نہیں کیا اس لیے نہیں کرتے اس کو اگر امام نے کیا ہوگا تب کریں گے حدیث پر عمل کرنے کے لیے امام کی موافقت چاہیے ان کی ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ حدیث میں آ گیا حدیث صحیح ہے خلاص حدیث امام سے بڑی ہے حدیث امام سے پہلے ہے امام بعد میں پیدا ہوئی ہے. ہر امام نے یہی کہا کہ حدیث میرا مذہب ہے حدیث پہلے سے اللہ کے سر کی حدیث باتوں کو حدیث کہا جاتا ہے امام تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں اس حدیث پر صحابہ نے عمل کیا تابین طبع تابین نے عمل کیا سب نے عمل کیا تمہارے امام نے بھی عمل کیا امہ کا قصور نہیں ہے قصور ان لوگوں کے بعد کے لوگوں کا اما نے تو کہہ دیا کہ حدیث ہمارا مذہب ہے اس پر عمل کرنا میری بات کو چھوڑ دینا لیکن لوگ کیا کرتے ہیں جو ان کی وہی حدیث پر عمل کریں گے جو ان کے امام کی بات کے موافق ہوگی تو یہ فرق ہے میرے بھائیو تو اس عقیدے کے اندر بھی یہ فرق ہے کہ وہ لوگ ساتھ مانتے ہیں ساتھ صفت اس وجہ سے کہ ان کی عقل کہتی ہے اس لیے کہ نہیں قرآن اور حدیث کے اندر کہا گیا لیکن جو حدیث ہیں سلفی ہیں سلف سالین کے عقیدے اور منحص پر چلنے والے کہتے نہیں قرآن و حدیث کے اندر آگے الحمدللہ ہم سب کو مانتے ہم کسی کا انکار نہیں کرتے کیونکہ ہم نے اللہ کا نہیں دیکھا اللہ نے جب بیان کیا تو ہم کون ہوتے انکار کرنے والے تو یہ فرق ہوتے تو چند مسائل یا چند قائدے اللہ کے اسما و صفات کے تعلق سے بیان کیے گئے ہیں بہت سارے قاعدے ہیں اور انشاءاللہ آگے جب ہمارا درس آگے بڑھے گا اور کتاب آگے بڑھے گی تو بہت ساری باتیں آئیں کیونکہ مصنف رحمۃ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر اسما و شفات کے عقیدے کو سب سے زیادہ بیان کیا ہے کیونکہ ان کے دور میں سارے لوگ پیدا ہوئے اس خیال کے جنہوں نے اللہ کے نام و صفات کا انکار کر دیا یا تعویل کیا غلط معنی بیان کیا اس لیے انہوں نے بہت زیادہ اس موضوع پر لکھا ہے عصم و صفات کے تعلق سے تو انشاءاللہ شاء ساری بحثیں اور ساری اور قاعدے انشاءاللہ آنے والے درسم آئیں گے اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا کہ اللہ ابراہین ہمیں صلب صارئین کے عقیدے پر رکھے ان کے منہج پر رکھے میرے بھائیوں اسی کے اندر ہمارے لیے نجات ہے کسی اور کے عقید اور منہج کو بنائیں گے اس میں نجات نہیں ملے گی صلب صالحین کے عقید اور منہج ہی میں معائدے نجات اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے عقید اور منہج پر کام رکھے امین وہ صلی البینہ محمد ولا علی و صاحب بین مجاک اللہ وسلم علیکم و اللہ وبرکاتہ